ان سر رسولانا ولدی آم نیات دنیا تسلی ان سر رسولانا ون جی آم نیات دنیا تسلی آخری آئے ورگ موسر وہاں دلیل نکلی ال مسن اص چھ سو پچوجہ فاسمر نواز اللہ حقن پھر تسلی پھر ہلکس مار تیوہار لارو من خلق الناس ثبوت قیامت کے لیے دلیل انی ثبوت قیامت کے لیے دلیل انی ثبوت قیامت کے لیے, لیے دلیل انی اگلی سطر وما سطح وماستر بصیر دلیل لمی ما یس سویر عام آوری دلی لما تو میرے شیخ ہو پرماد کبھی کبھی اس لیے میں بھی کہہ دیتا ہوں چلو ابھی آج سمجھاؤں گا ان شاء اللہ اات لاتی تلا را قیامت, دعوی قیامت ربرونی دعوی گرانے کما بھی میری جریل وسی میری جریوبری کثیر حدیث مرہو ہم عبادتی ہن عبادتی کے نیچے ہم دو آئی ہم آئی ہم آئی از ابن جریل و ابن کثیر حدیث سے اللہ اللہ دلیل توحید اگلی نمبر ایک دلیل توحید اگلی نمبر نمبر ایک دلیل توحید اگلی, تو اگلی نمبر ایک نیچے ظالم اللہ ربکم نتیجہ دلیل نتیجہ دلیل نتیجہ دلیل لا لا اللہ سمرا, سمرا نیچے اللہ اللہ جہاز مرد کرارن دلیل تو ہی لگی دلیل تو لگ نمبر دوست دلی وی دلی وہیل ترا بین دلیل توحید اکلی پانی چھٹی سطر اللہ دین قدا بے ماں ارسلہ بھی ہی رسولانا بے ماں ماں مسلح توڑی مسلح توڑی ارسلہ بھی رسولانا دلی لکڑی کی طرف اشارہ دلیل نقلی کی طرف اشارہ سوا چھ سو اٹھنجا سوا دودھ سطح فس بن نواد اللہ حکم تسلی بلد. فس اج قبل کا دلی لکلی اجمالی دلیل لکلی اجمالی, اجمالی. جانک من الام اللہ اللہ دلیل اکلی تو آخری ستر افانوی اسی روی لرد دنیا بھی اللهُ لَهُ الدَّيْنُ وَلَهُ الْعَلِيمُ اللهُ يَرْضَى وَغَابَتْ وَبِشَتِ ذِكْرُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَصِيرُ مَارِضٌ بِارَضٍ وَلَا يَرُدُّهُ إِلَّا مَنْ يُنْجِي ربراق <النَّار> آپ آپ دیکھ لیے اور اس کو خلاصہ ربت ماقبر کے ساتھ یہ ہے نکالیے سورج عمر کا پہلا صفا جہاں سورج آپ نے پڑھی تھی سورج صفا چھ سو ستو میر غم ستو وصل آسون ستو میر غم ستو وصل آسون چھ سو پہتی دیکھا ہے حضور زبر کی قضاء میں دعوی آیا تھا تنزیل القتاب اللہ الحقیم انہاں زمانہ علیہ کر قضاء بالحقیم انہاں زمانہ علیہ کر قضاء بالحقیم فعبود اللہ اللہ حقیم یہ ہے پیرا دعوی دیکھا ہے ع انسان دوسروں کی غیر کی عبادت نہ کرے اللہ ہی کی عبادت کریے اس کو تم نے دیکھا ہے کل مختلف طریقوں میں گیا ہے یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے اللہ کسبہ غیروں کی عبادت نہ کی جائے زور کسی پر سورج زمر میں جانا جا رہا تھا آخر میں دیکھا یہی آیا جلد جلد آگے بل اللہ شاہی اللہ ہی کی عبادت ہے. اللہ کسبا غیروں کی عبادت نہ کی جائے میں نے کہہ دیا تھا یہ حد اور سارا خوش لیکن سب کو نکال دیا گیا وہ جہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کسباہ غیروں کی عادت کرتے تھے پیغمروں کی ولیوں کی اب یہ معلوم نہیں قرآن پار فاف الد اللہ کہا کہ عبادت کر اللہ ہی کی عبادت کرو غیر کی عبادت نہ کرو اب آیا جی آگے آگے ہاں جی بارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت اللہ کسواہ غیر ال کی عبادت نہ کرو اب یہی بات کی عبادت کیا ہے عبادت کی پوری تاکید تو ہو چکی ہے جوار قرآن ہے جو لوگ رہ گئے اس کے بعد ہی میں کر دوں گا اب دیکھیے حامی مومن آئی حامی مومن میں بتما اکبر کے ساتھ حامی مومن سبھا چھ سو انچاس صفا چھ سو انچاس دوسری سطر فض اللہ ہارس کرنے والے اسی کے لیے پکار خراط پکار کیا اللہ ہی کی پکار ہو خدا کی, سوا غیروں کی پکار ہو وہ ہے کہ اللہ کو منظور ہے اللہ ہی کو حاجتوں میں پکارا جائے اللہ کس غیروں کو حاجات میں کیا کہا؟ کی عبادت رہو یہاں کہا گیا اللہ ہی کو پکارو حاجتوں میں غیروں کو نہ پکارو یعنی اپنی بات اسباب اسباب کوئی نہ ہو اسماب تم آپ تعلیمی دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ میرے ادر آئیے ادھر کام یہ ہو. لیکن اسباب زہری کوئی بھی نہ ہو زہری اسباب سے تمہارے لیے حاجتوں کو پورا کرنے والا سننے والے ہی ہے اسی کو پکار حاجات میں اللہ کے سوا غیروں کو حاجتوں میں نہ پکارے اللہ ہی کو حاجات میں پکارو یہ ہے سورت حامی مومن کا ربت دیکھا ہوگا اور زیادہ تر عبادت پر بڑا دور تھا آبدو آبود عبادت کا بڑا دور تھا اور یہاں تم دیکھو گی زیادہ تر پکارے پر زیادہ دور آئے گا سورت میں زیادہ تر پکار ہوگی بار یہ عبادت پکار کیا ہے جڑ ہے مضد ہے کس عبادت کا عبادت کا, کا مدد کیا پکارنا ہے حادثوں میں اس لیے ایک آتا ہے حدیث میں आता है۔ لِكُلِّ شعیل لُبَابٌ الباب القرآن عوامین ہر ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے سارے قرآن پاک خلاصہ قسم ہے عوامین میں لِكُلِّ ال لُبَابٌ و لوباب القرآن ہر ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے سارے قرآن پاک اس لیے عوامین جو یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت, یہ سات بھی اور سورت کا خلاصہ کر ایک ربت یہ ہے ماں قبر کے ساتھ اب سورت کا نامی ربت نامی ربت یہ ہے ماں قبر کے ساتھ دیکھو پیچھے چلتے جاؤ یاسین میں اس میں کوئی موضوع نہیں آئے گا جب سے آگے جائیں گے پھر موضوع بدل جائے گا پھر موضوع جو ہے دو دو سورتوں کا تین تین سورت لے کے گھتا جائے گا بارہ ہاتھ سورت سے یہ کہا گیا کہ بارہ ہاتھ جن کو تم نے شبی ہار بنا رکھا ہے کوئی چلا نہیں سکتا سورت میں کہا گیا مسئلے کا اعلان کر رہے ہیں اور بہار بھی چھوی والے بن سکتے ہیں سورج سوات کے بعد سواب میں کہا گیا زد میں آ چکے ہیں بالکل اچھا ایک دن آ رہا ہے تولے بن جائیں گے جنم میں آ رہے ہوں گے نہ ماننے والوں کو جہنم کے لیے گروہ شکل کو مسئلہ تم بیان کرتے جاؤ کوئی نہ ہو, کہ مانے نہ مانے. لیکن تم اس سے کوئی سروکار نہ ہونے نہ ماننے لیکن اللہ تعالیٰ محاوری میں یعنی سروکار نہ ہو تو میری کوئی بات کو مانتا بھی ہے کہ تمہارا کام بیان کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کی کہانی یہی ہوگا اللہ تمہارا کوئی نہ کوئی ساتھی پیدا کر دے گا جو تمہارا دے دے گا. یہ, یہ, یہ مصر اسلام تقریر کرتے ہیں کوئی بھی ساتھی السلام کے ساتھ دربار کے اندر سارے محلبوں کی پارٹی موجود ہے لیکن جہاں سارے محالفین ہیں پھر رشتے داروں میں سے خاندان میں سے اس کے ایک شخص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے اور ایمان لاتے امداد کرتا جاتا ہے پھر تک <تصال> آگے ہوتا ہے مہاراج کے دربار بھی ہو اس کی سولی کے اراکین کی پارٹی بھی ہو اور انہیں میرے آدمی ایمان بھی لے آئے تم نے کام کرنا ہے تم اس سے کوئی تم اس بات کو اللہ تمہارے کام کرنے سے کیا کرے کو مانے تمہارا ساتھ دے گا حاضر ہوگی اس کے بعد مسر میں ایسے مضبوط ہو جاؤ دنیا کی ساری مخلوق کے کرم کوئی بھی ہو ساری محروٹ چکی مسئلہ نہ آگے اللہ کا حقاقہ کسی اور کا کاموں کے لیے تمہارے کوئی کام بھی ہو مسلمانوں کا مار امر ہو تمہارا اپنی کے ساتھ ہونا شورا. اب تین ہوگی ہے. دیکھ لیا رب ربت کے بعد رب اب سورک حل حامی کا خلاصہ یہ ہے سورج ابلا میں, میں چار عنوان ہوگی چار عنوان ہوں گے چار ہر عنوان میں, رغیم, اس میں آ رہا ہے اس کے لیے چار عنوان ہوں گے ہر عنوان میں ایک بیان آ رہا ہوگا جب تبھی ختم ہو جائے گی کے بعد ترغیب دے کر اصل دعویٰ سورت آ جائے گا سورت, دعوی. سورت دعوی کے بعد یہ کہا جائے گا اس دعوے کو معمولی نہ سمجھو حامیت دعویٰ بہت بڑا اہم دعویٰ ہے معمولی نہیں ہے یہی دعویٰ معمولی نہیں ہے یہی جو ہے یہی دعویٰ قیامت کے آزار سے چھٹکارے کا سبب بنے گا یہی دعویٰ قیامت عذاب چھٹکارے کے چھٹکارے کا سبب بنے گا برحال اب تک میں نے کیا کہا توحید ماترا جی تبہید میں چار عنوان آئیں گے ہروان میں ایک بیان آئے گا اس کے بعد امیت بیان کی جائے گی بہت بڑا اہم دعوا ہے نہیں ہے اس کو ماموری نے سمجھو ایک امیرت بیان کرنے کے بعد جنہوں نے داوی کو نہیں مانا تھا ان کے لیے عذاب دنیاوی کا بیان اور اس دنیاوی عذاب کے لیے ایک بہت بڑے نمونے کا بیان آئے گا اسی دنیاوی ایک نمونہ بیان ہوگا جس کو بیان کیا جائے گا یعنی تخبی دنیاوی بھی, بھی آئے گی اور تخبیب روی بھی, بھی آئے گی اور تخبیب دنیاوی کا ایک نمونہ بھی آئے گا میری بات اس دعوے کے لیے اس دعوے کے لیے دلیل ایک نکلی آئے گی دو نکلی دو, نکل, دو آئے, اکلی آئے گی. ایک نکلی دو بئی غلطی میں بھا ایک, ایک نکلی ہوگی دو اکڑی ہوگی ایک نکلی دو اکڑی ہوگی <coughs> ایک وحی سمجھے میری بات کو ایک نکلی ایک وحی دو اکڑی یہ ہے سمجھ گئے درمیان میں ٹونکی کیا مطلب تو اس میں بھی چڑھے گا ثبوت قیامت کے لیے دو نکلیاں آئیں گی ایک انی اور ایک انی یہ لکھ چکے ہو تم سب کچھ لکھ چکے ہو سر لگانا ہوگا جو یہ ہے مومن کا ربط ما کمر کے ساتھ دیکھیے چار عنوانوں کے, کے بعد مسئلہ ہر داری کے اہمیت بیان کی جائے گی کتاب بہت بڑا اہم دعویٰ ہے معمولی دعویٰ نہیں ہے یہی دعویٰ سربا و چھٹکارے سباب بنے گا قیامت کے اعلاب سے مقصد کے اعلاب سے اس کے بعد ہوگی تخلیق روی ہوگی دنیاوی کا ایک بہت بڑا نظولا بیان ہوگا جب تقلیب روی ہو جائے گی تو قیامت کے لیے میری بات کو پر بتائیے تسلی ہو جائے گی آپ دو بار تسلی بھی آئے گی دو بار تسلی آئے گی یہ ہے خلاصہ جب یہ مزدور ختم ہو جائیں گے مذہبی مد... ختم ہو جائے گی انہیں مضامین کو پھر پھر ڈیڑھ میں جا کر ادا کیا جائے گا بس ان کو آخر میں جا کر یعنی دلال اکڑی بھی دلیل وڑی بھی دلیل نقلی بھی تبھی دنیا بھی وغیرہ بھی انہیں کو آخر جا کر احادہ کیا جائے گا سمجھا دوبارہ تاکی کے طور پر اپنوان بدل جائے گا کا میری بات کو دنیا کی ہر سوچی اوشیت کے دو قسم ٹولے ایمان والا جنت تنت حیمی باقی تا سو حمد بھی آنو تا سو دا کے آنو ساتھ کہ سوک دموں کو ہورا ملی دا قدر طرح کار دا سے ملی کی تا سو چو بھی آنے تا سو پہ محالفیوں کیوں سوک صلی اللہ تعالیٰ پیدا ہوگی کہ تا سو تعالون کی وہ مسروں ملی لگا چے فرحون پہ دربار کے کو دیبستر کی موسیقی سر بھیار کڑیوں کڑی. کڑی. پہ ہاورت ہے اگر پہ محالفیوں ہونا ہاں فرحونی دربار اور مسلمان تعلق بنفر اسلام دارنگ مکے ان کے مسئلے میں 10 سے کلکش ہی کہ طول مخروق کوئی ترقی ترصد تھا کہ کوئی سجدہ ہے کی سجد سجد خدا اللہ پڑھی مصرم اللہ روشن 10 کے وسط عمریں پردیت مسئلے توحید اشعاع تر بارہ دے اخضر کا تصقئی امر مشودا غین تصرف پر کہ مشوری وبم شروص افکار ہی سورت عالم شروع ہو برسوں کا نامیرہ فوٹو شبا خلاصہ حبی مومن دا دی اور سورت کے عمر کی تمہید مات رغیب کی اور تمہید مات رغیب نے رستوچ دے دعویٰ بھی تمہید مات رغیب کے سنور عنوان بھی ہار عنوان کے یوب یار بھی رو ترغیب نے اس کو داوا را دی وہ دعویٰ نے رستوچ دے اور در مات اگر دعوی عربیت میں اپ کے قدام معمولی نہ دے برقی دا دمو شیخ میرے شیخ رایا کرتے تھے سمجھی کھٹیا پہاڑ ٹوا کھٹیا بہار تو نکلا تو یہ نہ پیار کرنا کہ وہ بات تو کوئی بھی نکلی یہ تو کچھ بات میں نکلی ہے صحیح بات تو یہ داری کے ساتھ جب ہم بھی پڑھتے تھے تو سمجھا یہی تھا ہم نے بھی یعنی کھٹیا باہر نکلا ٹوا تو نہیں سمجھے تھے لیکن یہ ضرور سمجھا تھا کہ اتنی طویلوں کے بعد جو دعوی آیا ہے تو کچھ بھی نہیں بہت تو کچھ نہیں نکلی ہم نے بھی سمجھا تھا معمولی ہے لیکن اس دعوی کے پتہ کب لگتی ہے آدمی اس مسئلے کو بیان کرے خدا کی مسئلے کو آدمی بیان کرے پھر وہ ہار ہوتی ہے لوگ مارتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے واقعی دعویٰ بہت بڑا ہوا ہے میں نہیں پتا لگتا بے شک آگے میں قرآن صرف زیوی کتاب نہیں ہے لیکن قرآن پاک نے ایک کام کیا ہے جو زیوی انقلاب کے بعد عمل میں قرآن پاک نے ایک کام ایسا کروایا ہے کہ یہ جب تک کوئی آدمی قرآن پاک کو بیان کر کے سامنے نہیں آئے گا تب تک قرآن پاک کا پتہ نہیں لگتا برکت ہو جاتی ہے چلو لیکن برکتیں جو ہے وہ تو ویسی ہے لیکن صحیح برکتیں لے رہا شاید اس کو بیان کرتا ہے تب پتہ لگتا ہے واقعی اہمیت ہے کہ نہیں بارہ اہمیت دنیاوی اور تحریبی اور تخبیرہ ترمیوی نے مر کے درائل دو اکڑی بھی نکری بھی واہ بڑھ دو بار تسلی بھی ہاں داوے یادو کی یادو کی جائیے جہاں تک چلتے ہیں وہاں تک پہلے میں نے کہا تھا मात्र اور میں نے کہا تھا मात्र جی میں قابل تو بھی شدید لو جی ہاں تک میں نے کہا تھا چار اروان آ رہے ہیں چار پہلا حکم ناما ہوا حکم نام بڑے بادشاہ جو بڑے ہے بڑے لوگ جہاں قرآن پورا آتا ہے وہاں شروع بھی آتی ہے تو بھی لکھا دیے اتارو گم نام بڑے بادشاہ سے جو بڑے بڑے کیا ہے معمولی نے سمجھنا جو آ رہا تم نام بہت بڑے بادشاہ کا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے تباہ پر بات کر سکتا عزیر ہے ماننے والوں کے لیے یہ بھی سوچ کوئی بات بے علمی کے لیے بڑے والا ہے جو بات کرا ہے بڑے لمبے وقت کرنے والے گنا تو قبول کرنے والے توبہ کا اپنا ماننے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اب تک کسی نے نہیں تب اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے شدید عذاب والا ہے شدید عذاب والا ستری کیا ہے ماننے والوں کے لیے توبہ قبول کر لے گا گناہوں کو معاف کر لے گا اور نہ ماننے والوں کی یہ بھی خیال ہے کہ بڑا سخت ادا دینے والا ہے کلے ہار المارے امور ہار سارے کام تو اس کو طاقت ہے پکڑنے کی بھی اس کو طاقت ہے کے معاف کرنے بھی اس کو طاقت ہے دونوں کام کر سکتا ہے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے سخت عذاب بھی دے سکتا ہے جس مور مراد کیا ہے یعنی چاہے گناہ کر دے قبول کرنے والوں کی وہ بھی کر سکتا ہے لیکن کوئی نہ مانے تو سب بھی دے سکتا ہے لا الہ اللہ کوئی بھی نہیں اس اللہ کے سوار کوئی بھاگ نہیں کیے گا کوئی جو معبود ہو نوٹ نہ جگہ بھی کوئی پلاگ کی جگہ ہے کہاں کوئی بھاگی کوئی جائے گا جگہ ہی کوئی آؤ ایسے بڑے بادشاہ کا جو گنا کو معاشرین نداب دے سکتا ہے اس حکم بادشاہ کو گنامہ ما ضرور مانو ابھی آ رہا ہے بات کیا ہے ابھی چل رہا एक اللہ موصوب ہے اللہ کی ساری سفتیں ہیں عزیز بھی علیم بھی غابر بھی سب الہ الا یہ بھی سبت ہے ایک مسئلہ آتا ہے تمہارا نقمے میں کہ جملہ سو بنتا ہے نکرے کی جملہ سو مارنے کی نہیں بنتا ہار بنا کرتا ہے جا لیکن قانون یاد رکھ لو تمہاری ربی نے لکھا ہے جو جملہ اسی مارنے میں بند ہو دوسرے کا نہ جا سکتا ہو وہ جملہ مارنے کی سمت بھی بن سکتا ہے ریل کا ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ جملہ جو ہے اللہ ہی میں ہو سکتا اللہ غیر میں نہیں ہو سکتا اس لیے جملہ اس کے قسم کے باری کی سمت بھی بڑھ سکتا ہے آگے ہاتھ <coughs> یہ نکلا ایسے بڑے بادشاہ جو گنا مضرور مان جو آ رہا ہے دیکھا ہے <coughs> گنا ان کو معاف کرنے والا ہے ماننے والوں کے لیے بڑا مانے سباد دینے والا ہے یہاں تک ہے دوسرا قربان ہے میں نے کہا تو چار قروان آئے گی قروان سانی ماجودی آیات اللہ نہیں جھگڑا کریں گے اس حکم نامے میں ہونا ہے زمین راجہ ہو جاتی الکدا کے لیے نہیں جگڑا کرے گی بھی اس گنامے میں ہی کی جگہ اللہ رکھ دیا ہے مظہر کو قائم کا مزمر کے رکھا گیا ہے شرافت کے لیے نہیں بلکہ اس دعوی کو اور زیادہ عنوان دینے کے لیے ماجوجہ دن جھگڑا کرے گی اللہ کے بنامی میں مگر کون کریں گے کا فارو ستر الحڑ نادن ستر الحکڑ نادن ایک اور مقام کا, کا کی مان بدارک نے یعنی لکھا مدارک نے سطر الحق جو ناد میں آ کر زد میں آ کر میرے حق پر پردے ڈالتے ہیں یعنی حکم نامہ ظاہر باہر ہے حکم نامہ ظاہر باہر ہے ہر آدمی مان جائے گا مگر زدی ندی آدمی اس کو بے شک نہ مانے گا حکم نامہ ظاہر باہر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شبیکی ہو بڑی صاف بات ہے ہر آدمی اس کو مان لے گا مگر زدی ریندی آرمی اس کو نہ مانے گا ماجوجا دلو ماجوجہ اللہ نہ چگڑا کریں گے یعنی آیات اللہ حکم نامے میں مگر وہ جو مزن آگے ایک بات سمجھو قانون جن لوگوں نے پڑھا ہے نے کہا تھا اب قانون وہ جاری ہو رہا ہے کئی بار سن ہو قرآن پاک کے اندر یہ قانون تو نے سن لیا ہے کہ مشرقین کی اسنار کے لیے قرآن تین طریقے بیان کرتا ہے مشرقین کی شناخت کے لیے قرآن تین طریقے بیان کرتا ہے ایک یہ ہے کہ مشرقین جس مار پر مغرور ہوتے ہیں جس دنیا اور زر پر مغرور ہوتے ہیں قرآن اس کی قلت اور حقارت بیان کرتا ہے کیا ہے جس پر تم ابرول آئے کیا کلی اور حقیر ہے ایک تاکہ اس کی قلت حقارت کو دیکھ کر غور کر کے شاید ہٹائے تو مسئلہ مان جائے اور سر تو جتنی گدی نشین ہے جو بھی گدیلی چھین ہے جو بھی کر رہا, کروا رہا ہے بلک دنیا کا مار اور زر پر لے ڈوں گا اگر ذرا بھی ان کو دھیان آ جاتا یقین تو مسلم کی ماننے کی وجہ سے آ جاتے ہیں کہ آگے کہ ایک قلت اور حکار جو مشرقی شرک کر رہے ہیں یا کروا رہی ہے دنیا کی لال اتنی یہ کروا رہی ہے اس کو چھوڑنے کی لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرا قرآن مادری کا بیان کرتا ہے اسی وجہ سے خدا جو دنیا پر مغرور ہو کر مسئلہ نہیں مانتے تھے آپ حال دیکھو ان کو دنیا میں کیا حال ہوا ان کا ایک دو گئے تیسرا اسی وجہ سے آخرت میں خدا ان کے کی ساتھ کیا کرنے والا ہے یعنی دنیا کی قلت حکارت کے اسی دنیا میں پرمبور ہو کر مسئلے نہ ماننے کے نتائج دنیا میں دو تیسرا اسی وجہ سے آخرت کے کا نتیجہ کتنے تین یہ تین تی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے شاید مسئلہ مان جائے اور دنیا کی طرف رغبت کو چھوڑ کر میری بات ماننا اب دیکھو تین ہو گئے مسئلہ ہے دائر باہر جو ضدی ہوگا ہی ہوگا وہ مصر مانے گا اور ایمانداری سے بات یہ دیکھو گے تمہاری تجربہ سے بھی معلوم ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی عنابت ہوگی وہ مانتا جائے گا جس کے دل میں عنابت ہوگی وہ مانتا جائے گا اور جس کے دل میں ایند آتا جائے گا وہ چھوڑ کر ہٹتا جائے گا قانون یہی ہے بالکل صاف صاف قرآن کا قانون ہے اور ہے قانون قرآن کا ایسا ہے ادھر سے قرآن پڑھ رہا ہو ادھر سے حالات دیکھ رہا ہوں بالکل ایسا کی بہت بڑی دلیل کا برو نہ جگڑا کریں گے اللہ کی آیات میں مگر کون جھگڑا کرے گا ستر کوئی جدار نہ کرے گا میرے شیور بایا کرتے تھے <تصفح> مسلے میں کوئی بھی دیدار نہ کرے گا مگر زدی آدمی جاتے جا کر گا فنا یا غرور کا پر چودے تجھے میں نہ ڈالے تک لو بو تکلو مستر یہ مستر قلت اور حکارت کے لیے ہے. از رضی. رضی لٹا ہے مستر کے بار میں کیوں مسلم جو آپ کی قلت حکار تقلب کلو چاندن ڈلو ڈر چلنا چند یعنی کلیل اور ہٹی یہ تکلب ہے کیا اس پر یہ غریب کی بات نا ایک انسان اے ایمان والے تجھے خیال کرنے سے ہو بھی جاتا ہے اور بات سمجھو یہی ہوتا ہے مشرقی کو عوام کے دلوں میں عوام کہتے ہیں بلے بل بلے کیا کہہ رہے ہیں بڑا ہی سرسائیں بڑا ہی سرسائیں دیکھا ہے کئی گرزا بھی ہو جاتے ہیں میزائل کے حالات حالات اندر ضلع ہوتا ہے بدکاریاں ہوتی ہیں اور کئی خدا کے ساتھ بغاؤ کرتے ہیں حالات ہی کہتے ہیں کیا, کیا کہنا جی؟ ایک آپ بھی دیکھ کر رہا ہوتا تو بات ہے, ہے کوئی بات ہے سی ہے کوئی بات ہے صحیح آپ کسی بھی کہتا ہے کوئی بات تو ہے اب ایک طرف ہم چند بیٹھ چکی ہے چند آئے جو ایمان ایمان کی باتیں ہی کرتے ہیں ایک تو ہزاروں لاکھوں بولنے جمع ہو جاتے ہیں تو قوم کیا کہے گی چھوڑو یہ لوگ ہیں اس کی لوگ ہیں پیروں کی مہارت کرتے رہتے ہیں دیکھو جی ایک دو ہزاروں لاکھوں انسان ہیں یہ دلیل لوگ بنا لیتے ہیں قرآن ان کو دلیل کہہ رہا ہم کہہ رہا ہے بنا یہ عرق انسان اے ایمان کی دعوت والے تو ایک دھوکا کہیں نہ لگ جائے تک لوگوں ان کے تقلب سے سمجھے ان کے کل ملا میں نے کہا مستر کلت اور ایک پرانے میں مستی بڑی آپ کی قلت ایک نکالیے پارہ ستاسواں سوا سات سو چون سومیت اربات سبومیت اربات ہمسو دیکھا ہے نمر یا تو دنیا تماضر ما تو دنیا و لاہوں زین تم و تفاح بینک یقین جانو میری یہ حیاتنی کی ساری قلت ہے دیکھا تنوین قلت لیے ساری تنوین قلت ہے کیا کوئی بی جی لگنا ہے کچھ کھیل ہے کچھ آپس میں خاص ہو رہا ہے کچھ تقاحی قلت کچھ تکا کلی اور مول اور ایک مثال دی ہے بڑا رومی لکھتا ہے مثال میں ایک جگہ ایسی بتاؤ جس کے پاس کروڑ ہزار روپے دنیا ہو اور ہو بڑا محتار بڑی کپڑے پہنی ہو تو ہو بڑا ننگا ایجو دیتا جاتا ہے مثال ہے بڑا اس کے کام ہے سویانہ دار میں کہتا ہے وہ ہے کون وہ مالدار کروڑ ہزار روپے بھی ہو پھر بھوکا بھی ہے وہ کون مشرق کے دن کروڑ ہار روپئے والا انسان بالکل اتنا ظاہر باہر ظاہر باہر آئے اس میں کوئی جیدان نہ کرے گا بس میرے انسان تو کلو تک لو مست کر لیے بلا مراد کے ہی مغرول ہونے کی ارادی ہر پارٹی میں پیغمر کے ساتھ پیغمبر کو جات بل باتل بسمیا ہے انہوں نے جدال کیا جدال کیا انبیاء کے ساتھ بل باتل بھی باتل کے یعنی کابر نکالا ہے باطل کو لائے کیوں باطل لائے لے لو بلکہ باطل کے لیے حق کو گرا دیں تاکہ باطل کے لیے سے حق کو گرا دیں دیکھا ہے ادھر سے کتاب اللہ پیش ہوتی ہے ادھر سے کسی پیش ہوتا ہے ادھر سے کہیں کسیدہ پیش ہو رہا ہے کہیں کچھ پیش ہوتا ہے کہیں بارہ سال کی بیڑے پیش ہو جاتے ہیں وہ جاد لو بل باطل انہوں نے جھگڑا کیا باطل کو لا کر کیوں نہیں بالحق تاکہ گرا دے بس بہت بات کے ساتھ حق ہو یہ बात کرنے لگے پہنورو کو پکڑنے لگے باطل کو لاچ روٹا کرنے لگے میرے ہق کو گرانے لگے یہ میرا طریقہ ہے پہلی قوم نے یہی کیا ہے میرے انبیاء کے مصری کو گرانا چاہتے تھے انبیاء کو پکڑ کر مارنا چاہتے تھے باطل کو آگے لانا چاہتے تھے چوٹے چوٹے کس سے من کڑ کس سے تینوں تینوں کے بتائی ہوئی یہ قصے وہ سارے ڈھونڈ کی جھوٹھی کتابیں خود کو لانا چاہتے تھے آگے معلوم بتائیے فکا خدا کا ایک قانون ہے خدا دیکھتا ہے جب کوئی بے مان ٹولہ ہر کے گرانے پر تل جائے اور تمہیں بھی کیا باطل کو میں لا کر یہی اور کیا ہے جی حدیث سے من کڑپ کروا گیا من کڑپ کس سے بالکل ٹوٹے باتوں کو ڈار کر اور حق بات کو گرانا چاہتا ہے پھر ادا انداز دیتا حکمانوں کو پھر بات والوں کو اپنی تو اس سے گرفتار کرتا ہے آگے وقت اللہ کا یہ دورتی کے ہو گئے نا تیسرا وقت اللہ علی کا حق تک کا ہے ارپروہ مہانی کلا لکھ کلا جاد اسی جگڑوں کی وجہ سے اسی جیدار کی وجہ سے تو رب لا کا رو سابت کی, کی بات کا ہو پر کیا بات ہوگی گی دوستی یہ دوست ادیا اسی وجہ سے دنیا کے اللہ اپنا عذاب دیتا رہا اور اسی وجہ سے خدا آخرت بھی گرفتار کرنے والا ہے نا دنیا پر دنیا کیا ہے کلیل بھی ہے حکیل بھی ہے ایک دوسرا اسی وجہ سے خدا دنیا میں عذاب دیتا رہا تیسرا خدا آخرت میں عذاب ہو بے گا کتنے عنوان ہو گئے دو اب ملا پھر چار عنوان ہنوان اول میں نے کہا تو عنوان اول حکم نامہ بڑے بادشاہ کا ہے بڑے علما ہے بہت بڑا حال بھی ہے مان لو گے وہ نام معاف کر دے گا نہ مانو گے تو بڑا ستھانا ہے کوئی جگہ بھی بھاگنے کی کوئی نہیں جاؤ گے کہاں حکم نامہ ہنوانسانی کتنا ظاہر باہر حکم نامہ ہے ہر جس کو مان جائے گا جس کے دل میں ہوگی ہاں لیکن ان کو دیکھو سوچو تمہیں کہتے ہیں ان لوگوں کی تکلو پر یہ دنیا کی خوشی بھی چلنے پر دھوکہ نہ لگے کہیں کہتے ہیں نا بلے بلے, بلے بڑی کار ہے جی. بڑی کار بڑے بڑے, بڑے بڑے توبہ توباس بڑے بڑے فوجی آتے ہیں بڑے لوگ آتے ہیں وہاں یہ کوئی بات ہے سارا جہاں بھی چلا ایک آدمی کے پاس بہ مانو کے ٹولے سارے اچھا ہو جائے گا یہ اچھی ہوئی کوئی دلیل تو کوئی نہیں آگے اور اسی وجہ سے دنیا میں کگڑے کرتے رہے کنار دن لاپتی کرتے آپ دیکھیے اللہ اللہ منائے کا سم کے لئے سات کی ساتھ دیکھ لو اس کے بعد وہ ریکتے جو اٹھائے ہوئے عرش کو وہ من لہو لہو جو ارش کے مقرر رہتے ترین جو حکومت میں رہنے والے ہیں اللہ جو دادا حکومت میں رہنے والے